to that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 والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني افطهوا قولي من سے بے تک بہت سمے بتاتا ہے میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وسیعت کرتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے آمین, آمین, آمین, آمین, آمین یا رب العالمین اسلامی بھائیو پچھلے خطبہ جمعہ میں کائنات کے انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے عظیم ہستیوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں آئی تھیں اور یہ کائنات کے سب سے بڑے اولیاء ہیں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں اور یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عمدہ صفات بیان فرمائی ہے فرمایا من کان کا نست فلست بن قدمات فینل لا تؤمن تمن الفتنہ کہ جو شخص اقتدا کرنا چاہتا ہو پیروی کرنا چاہتا ہو ان کو اپنے لیے سنت بنانا چاہتا ہو ان کے पर قدم پر چل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہو سیرات مستقیم کو اپنانا چاہتا ہو تو وہ ان کے نقش قدم پر چلے ان کی سنت کو اپنائے ان کی اقتدا کرے جو فوت ہو چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں خود صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں صحابہ کرام میں فقی ہی صحابی سمجھے جاتے تھے تو صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اللہ تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا تھا یہ صحابی جلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں جو ان سے مقام اور مرتبہ میں اونچے بڑے افضل جن میں خلفہ راشدین اثر مبشرہ اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب بیعت اط رضوا اور اصحاب فتح مکہ سب کے سب شامل تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اقتداء کرنا چاہتا ہو دین پر چلنا چاہتا ہو وہ ان کی اقتداء کرے جو فوت ہو چکے کیوں اس لیے کہ اب جو زندہ ہے اب اس وقت جو زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے فتنے کا زمانہ آ چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے زمانے ہی سے ان کے زمانے ہی سے فتنہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے زمانے میں کہا کہ اب اس وقت فتنہ پیدا ہو چکا ہے بہت سارے فطرے خوارج کا فتنہ شیعوں کا فتنہ اور تقدیر کا انکار کرنے والوں کا فتنہ اور باغیوں کا فتنہ اس طرح کے فتنے بہت سارے پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اقتدا کرو تم جو جا چکے ہیں اس لیے کہ جو موجود ہیں وہ فطرے سے محفوظ نہیں ہیں وہ کون لوگ تھے ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صحبت نبی وہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین جنہیں اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے نبی کی کے ساتھ کے لیے اور ساتھی بننے کے لیے ان کو منتخب کیا تھا چن لیا تھا ابر وہا قلوبن علمن و, و اقلوحا بڑی اہم خصوصیات ان کی بیان فرمائی ابر قلوبا پوری امت میں وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک و صاف ہے دل کے اعتبار سے ان کا دل سب سے زیادہ پاک و صاف ہے اور علم میں بڑی گہرائی والے تھے بڑا پختہ اور اچھا اور تحقیقی علم ان کے پاس تھا پکا علم تھا ان کے پاس وہ اقلحا بناوٹ اور دکھاوے سے اور تکلف سے بہت دور تھے سادے سے لوگ تھے اور سادے انداز میں اسلام پر عمل کیا اسلام کی سادگی کو انہوں نے سادگی کے ساتھ اپنایا اور عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا کتنی عمدہ خصوصیات ان کی بتائی کہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاپسا دین کے معاملے میں بالکل ان کا دل صاف کہ اگر وہ کوئی عمل کرتے رہے ہو اور ان کے عمل کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے اور سے قبول کر لیتے کہتے کہ ہم غلطی پر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے دل و جان سے پیاری اور علم ان کا بڑا گہرا علم ان کے پاس تھا پختہ علم تھا ان کے پاس کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے ہا؟ یہ نبوی تربیت یافتہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروان چڑھایا تھا دین پر پختہ کیا تھا دین کی امانت جن کے کادھوں پر ڈالی گئی تھی ایسے لوگ جو تکلف سے اور بناوٹ سے بالکل دور تھے بہت ان کے ہاں تکلف پایا ہی نہیں جاتا یہ وہ لوگ ہیں ان کی تعریف کی انہوں نے حضرت عبداللہ اب مسعود ایسے پاک لوگ اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لقد تاب اللہ النبی والانصار الذین في نبی المہجری من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا ان کی مغفرت فرما دی محاجرین کی مغفرت فرمائی انصاری صحابہ کی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے الذين اتبعوه في ساعه العصرہ مشکل گھڑیوں میں جو ہے ان کا ساتھ دیا مشکل گھڑی کون سی احزاب کا موقع ہے احزاب حزب کی جگہ ہے اور حزب کہتے گروپس کو اور کیا کہتے جماعت کو ایک وقت آیا تھا غالبا سن پانچ ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا تھا اس وقت پورے عرب کے کافر جتنے بھی گروپس جتنی بھی فوجیں کہہ لیجئے آپ جتنے بھی قبیلے تھے کفار اور مشرقین کے جمع ہو گئے مدینے پر دھاوا بول دیا مشکل وقت تھا مسلمانوں پر الله غرمن وصدق الله اللہ ورسوله وما زادهم اللہ امان ایمانا تسلیما ان مومنین نے جب دیکھا کہ یہ ساری فوجیں ہمارے سامنے ہے مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھود لی تھی مدینے اور مدینے کے اندر داخل ہونے والے راستے میں ساری فوجیں اکٹھا ایسے وقت میں ہاں؟ لوگوں کے دل گلے میں اٹک گئے سور احداب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے لوگوں کے دل گلے میں کٹ گئے مناسبین ایمان سے باہر آ گئے داخلی طور پر یہودیوں نے سازش کپار سے رچ رکھی تھی ایسے وقت میں یہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے ایمان کی پختگی ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس سے پہلے بھی دیکھیے کہ مکہ کی وادیوں میں انہوں نے تکلیفیں صحیح گرم گرم ریت پر تبتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا گیا اوپر سے پتھر رکھ دیا گیا کہاں انکار کر دو کہاں نہیں کہیں گے آد ان سونی پنگ کا دیا گیا کہاں محمد کا انکار کر دو کسی نے کہا کہ تم اب تو یہ بھی پسند کرتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ اور محمد اس جگہ تمہاری جگہ پر آ جائے انہوں نے کہا رتحی قم میں تو یہ بے پسند نہیں کرتا کہ میری جان پچ جائے اور میرے آقا آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چھبے ایسے لوگوں نے ایسے لوگوں کو آج متعن کیا جاتا ہے سب کو شتم کیا جاتا ہے گالیوں سے نوازا جاتا ہے انہیں خائن کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ پھر گئے تھے دین کو بدل ڈالا تھا قرآن کو بدل ڈالا تھا ناز ایسے لوگوں کے بارے میں تم کلام کرتے ہو تمہاری یہ حیثیت تم ان پاک ہستیوں کے بارے میں اپنے ان ناپاک لوہوں سے باتیں کرتے ہو جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش آزم سے نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ, اللہ علیہ نبی وہاجرین الخار الدین رضا تبو کا موقع تھا بہت مشکل وقت تھا کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا سخت گرمی کا زمانہ تھا مسلمان گیاروں مددگار کہہ لیجیے سواری نہیں تھی کچھ نہیں تھا لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ نصارہ اور دشمن جو ہے حملہ کرنا چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری کر کے تبوک کا سفر کیا جس جو تبو تبوک کے نام سے جانا جاتا تھا اس وقت صحابہ اکرام کو حکم دے دیا گیا تھا کہ سب کو جو طاقت رکھتا ہے جو معذور نہیں ہے جو نابینا نہیں ہے جو اس طرح سے کسی کے پاس ایسا شریع عذری نہیں ہے ان سب کو نکلنا ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے ان صحابہ اکرام نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ پاک باز ہستیت جن کے بارے میں اللہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کی توبہ قبول کر لی اور ایک موقع سے یہ ہم نہیں کہتے اور اہل سنت وال کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام انبیاء علیہم السلام کی طرح سے معصوم تھے نہیں غلطیاں ہو سکتی وہ بھی انسان تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو کیا کیا معاف کر دیا يَا آمنوا توبوا توبتاً عصا ربكم عنكم جنات من تحت آگے سنیے يوم لا اللہ النبی آمنوا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا اور اپنے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا اليوم جنات من تحت ها ان کے لیے خوشخبری ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں تھی اللہ تبارک بتانا تو ان کو رضی اللہ انو کہہ رہا ہے ورضو انہو کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کی اگر غلطی کچھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اگر ان سے چوک بھی ہوئی تو انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں وہ خدمات ہے ان کی وہ قربانیاں ہیں ان کی کہ غذب عہد کے موقع پر نو نو صاحب والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی مبارک کو بچانے کے لیے آپ کی دفاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جانیں قربان کر دی گرد نے ان کے بارے میں ہاں کہتے ہو کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا میرے بھائی اور اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک بات صحابہ ہے جن کی قدر تم کیا جانو ایک موقع سے فتح, فتح مکہ کے موقع سے بلکہ اس سے پہلے جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہو چکا اور کاثروں نے اہد شکنی کی مکہ والوں نے جو بادہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو, جو ہے بند لکھے گئے تھے معاہدے کے اس کو توڑ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون معاہدے کے مطابق اب ان کے اوپر کیا کرنا تھا اب ان کی اہد شکنی کا ان کو جواب دینا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی طور پر تیاریاں کر رہے تھے ایک صحابی حاتب ابن عبی بلتعاہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ان سے ایک چوک ہو گئی انہوں نے سوچا کہ سب لوگوں کے مکہ والے میں تو کوئی نہ کوئی پہچان کے ہیں میرے خاندان والوں کی حفاظت کیسے ہوگی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرال جب حملہ کریں گے وہاں پر اور جہاد کے لیے جائیں گے تو میرے خاندان کو کوئی نہیں بچا پائے گا لہذا انہوں نے یہ کوشش کیا یہ خاموشی سے یہ کیا کہ ایک خط لکھ کر کے ایک عورت کو دیا کہ جاؤ اس کو مکہ والوں کو پہنچا دو تاکہ میرا احسان مکہ والوں پر رہے کہ مکہ والوں کو بتا دو کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پروگرام بنا رہے ہیں میرا یہ احسان ان کے اوپر ہوگا تو میرے خاندان والے اور گھر والوں کی وہ حفاظت کریں گے ایک ان کی سوچ تھی اپنے خاندان گھر والوں کے بارے میں ان کی حفاظت کے بارے میں جن میں مسلمان بھی رہے ہوں گے ان سے یہ چوک ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹی نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اور دوسرے صحابہ کو اس عورت کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجتے ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے بہرحال خط آؤٹ ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق یا کسی کی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عمر کیا اللہ على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر پر کے دلوں پر اور ان کے اوپر نظر ڈالی اور بدر کے جنگ میں کی جنگ میں ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا جاؤ تم امن کرو اگر تم سے کچھ غلطیاں اور پتاحیاں ہو جاتی ہے کچھ لفظ اور خطا ہو جاتی ہے تو جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا سرح. اتنا بڑا یعنی رات کو فاش کر دینا خطرناک بدری صاحب اللہ کے بارے میں اللہ تعالی نے تو معافی کا پروانہ پہلے ہی لکھ دیا ہے چھوڑ دو ان کو انہوں نے وہ عمل کیا ہے کہ ان کے اگر ان سے کوئی چوک بھی ہو جاتی ہے تو ان کے حسین کی حسنا اور ان کی نیکی ایسی ہے اتنے اونچے اور اعلیٰ مقام کی ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں ان کے سامنے کوئی معنی نہ، نہیں رکھتی وہ سب معاف ہو جائیں گی ایسے لوگ ہیں ایسی ہستیاں ہیں میرے بھائیو عزیز اور ساتھی اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خیر الناس کرنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں خیر الناس پوری کائنات میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں کون لوگ تھے صحابہ اکرام ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے میں ہیں اس ٹائم کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے میرے بھائیو عزیز اور ساتھی ثم الذين پھر ان کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے وہ بہتر ہے دوسرے لوگوں سے پھر جو ان کے بعد کا زمانہ ہے تبا تابعین کا زمانہ ہے یہ قرون ہورا بہترین خیر القرون کہے جاتے ہیں اس زمانے کے یہ لوگ تھے یہ بعد میں آنے والے چبدی چبدی کے شور میں ہاں جن کی نسل بھی محفوظ نہیں ہے یہ یہ جو ہے کلام کرتے ہیں ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صفات بیان فرمائی ہے ان کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا ہے مسلما آمن تم بھی حفقت اگر کائنات کے لوگ ویسا ہی ایمان پیش کرے جیسا تم ہی ایمان لے آئے ہو تو تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے میرے بھائی اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو پیروی کرنی ہو کسی کو ابتدا کرنی ہو کسی کو نقش قدم کو اپنانا ہو کسی کے نقش قدم کو اپنانا ہو تو وہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم کو اپنائے جنت مل جائے گی ان کے راستے کو چھوڑ کر کے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے, چھوڑ کر کے اور ان کے پھیلائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کے کسی کو جنت نہیں مل سکتی ان کو سب کو شتم کر کے ان کو گالی دے کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ تو اللہ تبارک و مطالعہ کی طرف سے اس طرح سے ہوا کہ وہ لوگ جن کی اتنی حسنات حسنا اتنے حسنات تھے اور اتنی نیتیاں تھی ان کی وسعت پا جانے کے بعد ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و مطالعہ ان ظالموں کے گالی گلوٹ کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا قیامت تک کرتا رہے گا جاؤ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے عوام میں اضافہ ہو رہا ہے تم اپنی زبان خراب کرو اس سے کیا ہوتا ہے سورت پر تھوکنے والا تھوکنے والے کا تھوک اس کے پر ہے کو چراغ دکھاتے ہو یہ آفتاب مہتاب ہیں اس امت کے یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں ان پر ہاں گفتگو کرنا ان کے بارے میں کچھ کہنا ہاں بڑی بے وقوفی اور بڑی نادانی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے بار اللہ اللہ امار اپنے ان نیک اور رحمت نازل فرما اے اللہ ان کے درجات اور مقامات کو بلند فرما اے اللہ ان کی حسرات کو قبول فرما اے اللہ قیامت میں ہم لوگوں کے نیک اعمال اچھے نہیں ہے نیک عام بہت غلطیاں ہیں بہت گناہ ہیں اے اللہ لیکن ہم تیرے صحابہ سے تیرے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کا حش ان صحابہ کرام کے ساتھ فرما اے اللہ قیامت میں جنت میں ہم ہم سب کو ان کے ساتھ ان کی صحبت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اسلام کے لیے جو ان قربانیاں پیش کی اے اللہ ہمیں بھی وہ جذبے اور وہ قرباری پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ الی و اصحاب اجمعین بارک الله لنا و بكم في القران العظیم رفعنا با و اياكم بالايات و الذكر الحکیم انه تعالى جواد کریم و ملکم بر و رحیم استغفر الله لي و لكم لصار المسلمین من كل ذنب فاستغفره انه هو الغفور